الحمد للہ مصطفیٰ عماب بالله بلّہ بسم الله الرحمن الرحيم والزحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ونقى الله العظيم الله صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبركاته اللہ سے محمد اللہ محمد دیکھیں جب ایک نبی آتا ہے اس کے بعد پھر دوسرا نبی تیسرا نبی ساری نبیوں کی اکثر تعلیمات ایک جیسی ہیں کہیں کہیں زمانے کے لحاظ سے کوئی فرق ہے بنیاد سب کی ایک ہے لا الہ الا اللہ سب کا ایک ہے اللہ اللّہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نور رسول اللّہ الَََ اللّہ مسا کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسار اللہ لا الہ الا اللہ محمد سارا کلمہ نام کی تبدیلی کے ساتھ کلمہ ایک لیکن ایک نبی کے بعد پھر دوسرے نبیوں کی کیوں ضرورت پڑی اس کی مین وجہ یہ ہے کہ نبی جب آیا اس نے اپنے صحابہ کو ہر نبی کے صحابہ دین سکھایا سمجھایا بتایا حقیقت تک پہنچایا لیکن دوسری تیسری نسل میں چوتھی نسل میں جا کے پھر وہ عبادت رسم بن جاتی اس رسم میں پھر حقیقت شرک بدات رسم بن جاتی ہے ہر چیز اس میں پھر جان پیدا کرنے کے لیے پھر اس کو تازہ کرنے کے لیے پھر نبی کو مبوض فرمایا پھر نبی کو اسی طرح ہر دور میں ہوا اب نبوت ختم ہو گئی ہے تو حضور نے فرمایا میری امت میں سو سال کے بعد مجدد ہوگا جو رسموں کو ختم کر کے حقیقت تک بندے کو پہنچائے گا جیسے اب ہماری نمازیں رسم رہ گئی ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں کوئی مزہ ہی نہیں ہے بسو سے خیالات بسو سے نماز کو سو نمبر والی صحیح نماز بنانا یہ سیکھنا پڑتا ہے جیسے کوئی فوج میں بندہ ٹریننگ لیتا ہے پولیس میں ٹریننگ لیتا ہے اسی طرح نماز کی ٹریننگ لینی پڑتی ہے پھر نماز نماز بنتی ہے اب ماں باپ نے ہمیں بچپن نماز سکھا دی وہی پڑھ رہے ہیں ہم نے نماز کی حقیقت کسی سے نہیں سیکھی حضر حاجر امداد اللہ مہاجر مکی نے بڑی پیاری بات فرمائی فرمایا جو بچپن میں ماں باپ سے نماز کی عادت پڑ گئی یہ عبادت کی عادت ہے ہمیں نماز کی عادت ہے اگر نماز ہم نے سیکھ لی کسی سے صحیح معنوں میں کوشش کی محنت کی نفل پڑے نماز سیکھ لی اور ہمیں نماز میں مزہ آنے لگ گیا تو یہ عبادت بن گئی پہلے عادت تھی اب جو نماز میں مزہ آنے لگ گیا تو یہ عبادت بن گئی اور اگر نماز سے اتنی محبت ہو جائے کہ آپ نماز کے لیے بے چین رہنے لگ جائیں تو یہ حقیقت نصیب ہوگی اب حقیقت تک پہنچنے اب اس کے لیے محنت مجاہدہ سیکھنا پڑے گا ذکر کرنا پڑے گا کسی اچھی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا تو پھر آپ حقیقت تک پہنچیں گے یہ تو نماز کی مثال دی اسی طرح قرآن کی تلاوت ہے شروع میں بچپن میں میں ناظرہ پڑھ لیا غلط سلط قرآن پڑھ لیا اب وہ پڑھ رہے ہیں میں نے اب تک پانچ کاریوں کو قرآن ابھی بھی مجھے تسلی نہیں ہوتی ابھی میں عربی کاری سنتا ہوں تب مجھے کچھ تسلی ہوئی ہے کہ اب میرا قرآن کچھ ٹھیک ہوا اور آپ لوگوں نے تو کسی کاری کو سنایا نہیں وہی بچپن میں کسی نبینا سے پڑھ لیا کسی نے عورت سے پڑھ لیا کسی نے کسی سے پڑھ لیا بس وہی چل رہے رشمی قرآن ہے حقیقی قرآن نہیں ہے کہ آپ کو قرآن پڑھیں اور رو رہے ہوں قرآن پڑھیں اور رو رہے ہوں اسی طریقے سے استغفار کرنے ایک استفار پڑھنا ہوتا ہے سفر اللہ سفر اللہ عادت ہے استفار کی اور ایک استغفار کے اوپر ندامت ہونے لگ جائے یہ استغفار کی عبادت بن جائے گا ندامت ہونے لگ جائے اور استغفار کرتے ہوئے رونے لگ جائے تو یہ حقیقت نصیب ہو جائے گی اسی طرح سارے امال ہیں اب دروشی پڑھنے کی عادت ہے لیکن اگر دروشی ذوق شوق محبت سے پڑھنے لگ جائے اور دروشی پڑھنے میں دل لگنے لگ جائے تو یہ عبادت بن جائے گا اور اگر روتے ہوئے دروشیف پڑھنے لگ جائے تو آپ کو کی حقیقت نصیب ہو جائے۔ اس لیے علامہ اقبال نے ایک جگہ بڑی عجیب بات کہ میں جب نبی کے نام پہ دروشیف کا تحفہ بھیجتا ہوں تو ندامت کی وجہ سے میرا وجود پانی پانی ہو جاتا ہے کہ کہاں حضور کی بارگاہ اور کہاں میرا ٹوٹا پھوٹا دروشیف تو یہ اسی طرح ساری عبادات کی حقیقت تک پہنچنا ہوتا ہے ہم رسم تک رہتے ہیں عادت پڑی ہوئی ہے جی عادت سے آگے عبادت بناؤ عبادت سے آگے حقیقت تک پہنچے تو ہر چیز کی کلمے کلمہ ہے ہم نے رسمی طور پہ کلمہ پڑھا ہوا اسی لیے رسمی طور پہ کلمہ پڑھا ہے ہمیں سوتے جاگتے کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی کیونکہ رسمی کلمہ پڑھا ہوا ہے حتیٰ کہ ابھی ہمیں کلمہ پڑھنے کی عادت بھی نہیں پڑی اور عبادت کلمے کو حقیقت تک پہنچنا یہ تو مشکل کام ہے اگر سوتے جاگتے آپ کلمہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں تو یہ عادت پڑی ہے اگر کلمہ پڑھنے کے لیے تھوڑی سی طبیعت چاہے ذوق شوق پیدا ہو جائے تو یہ عبادت ہے اور اگر کلمہ پڑھنے کے لیے بے چین رہنے لگ رہے ہیں کہ ہائے میں اللہ الہ الا اللہ کا ورد کروں تو اس وقت آپ حقیقت تک پہنچے اس لیے انہوں نے کہا خودی کا لا الہ الا, اللہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے جی سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ تو کہ انہوں نے پوری نظم لا الہ الا اللہ کے اوپر لکھی اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم لا اللہ سب سے بڑے تین بت ہیں دنیا میں زن زر زمین. کوئی ہی جی عورتوں کو سر پہ بٹھایا ہوا ہے کہ باس ان کی شہوات کے پیچھے اتنا لگے ہیں آج کل کی نوجوان توبہ توبہ موبائل کے ذریعے عورتوں کے پیچھے پڑے ہے زن عورت کے پیچھے فتنے کی جڑ ہاں بیوی ہے وہ تو آپ کے لیے عبادت ہے لیکن دوسری عورتیں تو فتنہ بن سکتی زن پھر زر مال پیسہ یہ سب سے بڑا فتن اللہ تعالی فرما وسط اگر ہم تمام لوگوں کا رزق وسیع کر دیں تو دنیا میں فساد ہو جائے بغاوت ہو جائے زن زر اور زمین دہات میں جائیں تو اتنے جھگڑے زمینوں کے آپ حیران ہو جائیں گے توبہ ہی توبہ اب جب ان چیزوں کے ان کو ہم نے خدا بنا لیا تو حقیقی خدا کو تو نہ ماننا اس لیے اے اے اس وقت یورپ میں نیشنلزم نیشنل کا نظریہ ہے علامہ اقبال نے اس کی بڑی مخالفت کی اور بڑا عجیب شعر کہا پہلے اس نے کہا ہندوستان کا مجھے ذرا نظر آتا ہے کہ وطن پرست شاعر تھا پھر بعد میں وہ اسلام پرست شہر بن گیا تو اس نے سجدہ صاحب کیا اپنی غلطی کے اوپر توبہ کی کہا مجھے پندرہ سال اپنے خلاف جہاد کرنا پڑا اپنے نظریات بدلنے میں قرآن کی خاطر میں نے اپنے نظریات بدل دیا اور پھر اس نے کہا چینو ارب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم، مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا پھر انہوں نے عجیب بات کہی کہ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے جو نئے نئے خدا بنے ہیں نا ان میں کہ وطنیت کا نظریہ فرسٹ پاکستان یار فرسٹ اسلام ہے یا فرسٹ اللہ ہے زمین ہے یہ تو اس کو خدا بنا لیا فرمیا ان تازہ خدا میں سب سے بڑا وطن ہے جو اس کا پیرہن ہے وہ ملت کا کفن ہے ملت مر جا دی تو, تو سیاستدانوں کو ان لوگوں کو پتہ ہی فسٹ پاکستان فرسٹ الا بل لا لاہ اہ لا کا مطلب کیا ہے کہ ساری ہر وہ چیز جو خدا بننے کی کوشش کرتی ہے لا الہ کے لگا کے اس کو اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی نے فرمایا صرف فرعون نے نہیں کہا تھا انا ربکم الا ہر بندے کا نفس کہتا ہے انا ربکم الا میں اهو کروں گا جو میری مرضی تو اپ اپنے, اپنے اپ کو اپنے نفس کو خدا بنا لیا قران میں ایت ہے افرائے تمام اتخذ الاهوه ہوا و عز الله علم کہ اپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنے اپنے خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے اور علم کے باوجود گمراہ ہو گیا اس لئے جتنی قومیں گمراہ مجھے یہ بہت متاثر کر دی اللہ نے فرمایا دو وجہ سے قومیں گمراہ ہوئی ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی قومیں تباہ ہوئی گمراہ ہوئی ہیں اور ہماری قوم بھی اسی وجہ سے فرمایا من اس پھر نبیوں کے بعد ان کی نلائے امتیں ہوئیں جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی من مرضی کی اس وجہ سے گمراہ ہوئے۔ آج نماز پڑھنے والے بھی من مرضی کرتے ہیں کدھر سے نماز میں سکون ملے گا کہاں سے عبادت میں سکون ملے گا جب من مرضی نہیں چھوڑیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ رضوان اکبر اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اور صحابہ کو یہ سب سے بڑی ڈگری کیا ملی تھی رضی اللہ رضو ان اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو تو یہ جو مقام ہے نا یہ جب تک نہیں حاصل کریں گے اس وقت تک آپ کو نماز میں سکون کوئی نہیں آئے گا تو یہ رسم کو عبادت بنانا ہے جو شیخ ہوتا ہے نا وہ آپ کی رسمی عبادتوں کو حقیقی عبادتیں بناتا ہے تو جب نماز روزہ حج زکت ذکر فکر یہ ساری عبادت بنتی ہیں پھر انقلاب آتے ہیں ابھی تو رسم ہے شکل ہے حقیقت نہیں ہے اب جیسے ایک کوئی شیر, شیر کی شکل بنا دے ہزار شکلیں بنا دے کوئی بندہ ڈرے گا اس سے بچہ بھی نہیں ڈرے گا اور اگر ایک شیر آ جائے تو بڑوں بڑوں کے پتھر پانی ہو جائیں گے کیونکہ حقیقت سامنے آ گئی اسی طرح ہے ایک کلمے کی شکل ہے الا اللہ محمد رسول پڑھ لیا اور ایک کلمے کی حقیقت ہے بندہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا نہ امریکہ نہ روس کوئی کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہم اللہ کے لیے جان دے دیں گے اگر کوئی کہ ہم سے لڑنا آئیں گے جی بھائی ہم تم تو کہتے ہیں نا لڑنا ہم تو بےچے ہیں نا لڑنے کے لیے آؤ میدان میں تو وہ ڈر جائے گا کہ یار یہ تو مرنے کے لیے تیار بیٹھے مرنے کے لیے بندہ تیار ہو جائے نا کہ یا اللہ میں تیرے نام پہ جان دینے کے لیے تیار ہے کافروں کو اوپر روک پڑ جاتا ہے اس کا جب ایک صحابی حضرت اب ربی بن نامر گیا نا کیسرو کسا کے دربار میں اس نے کہا کہ یہ زنگ تلواریں تمہارا ہمارا کیا لیں گے تم زنگ پیغلے تلواریں دیکھ رہے اس کے پیچھے ہاتھ نہیں دیکھ رہے اور پھر کہا جتنی تمہیں شراب عزیز ہے نا اس سے زیادہ ہمیں موت پیاری ہے اللہ اکبر کبیرہ تو پھر جو بندہ موت سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے کوئی اس سے لڑتا ہے جب آپ ڈریں گے کہ ہائے مرنا جائے مر نہ جائے ڈینگی مچھر نہ مجھے کاٹ لے تو پھر کیا زندگی ہے جی ڈینگی مچھر سے ایسے ڈرنا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اتنا ہوا کھڑا کیا ہوا وہ خدا کے بندو اللہ نے تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے آپ نے کس دن مرنا ہے کتنے بجے مرنا ہے کس چیز سے مرنا ہے ایکسیڈنٹ سے مرنا ہے ڈینگی مچھر سے مرنا ہے یا کس چیز سے مرنا تو پھر روز مرنے کی کیا ضرورت ہے اسی دن مرے جس دن مرنا ہے ہاں احتیاطی تدابیر اختیار کر لے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ گاڑی کے آگے جا کے کھڑے ہو جائیں جب مرنا تو مر جاؤں گا اللہ نہ نے عقل بھی دی ہے لیکن اس طرح اسلام اعتدال میں رہتا ہے کہ ضروری تدابیر کر لو اپنا سننا سمجھ کے علاج کر لیں اگر بیمار ہے لیکن ہر وقت میں مرنا جاؤں مرنا جاؤں تو پھر مرنے سے پہلے کیوں مر رہے ہیں اس لیے تو کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا خوف نکالو موت کا خوف حکمرانوں کا خوف دشمنوں کا خوف اللہ نے قرآن سور توبہ میں فرمائی دوں تم گھوڑے باندھ کے رکھو سرحد کے اوپر پلے ہوئے گھوڑے اور جتنی تم تیاری کر سکتے ہو لڑنے کی تیاری کرو تاکہ تم میرے دشمن اور اپنے دشمن پہ روپ ڈالنے کے لیے اگر پوری قوم روڈوں پہ آ جا گی کہ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں آ جائے جیسے لڑنا ہمارے ساتھ یہ کافروں پر رو پڑ جائے گا اللہ اکبر جب اورنگ زیب عالمگیر نے تقریباً پچاس سال حکومت کی ہے اور یہ سلسلہ نقش بندیا کا شیخ بھی تھا اور مرد مومن تھا پکا مرد مومن تھا کابل میں گورنر عبدالعزیز سے لڑا تھا وہاں کابل کا حکمران تھا اس زمانے میں عبدالعزیز ادھر سے ان کی فوجیں تھیں ادھر سے اورنگزیب عالمگیر فوجوں کی کمانڈ کر رہا تھا اور زہر کی وقت کا نماز ہوا زہر کی نماز کا وقت ہوا اس نے حکم دیا کہ بس لڑائی ختم کرو نماز شروع کرو خود امام بن گیا پوچھے پیچھے, پیچھے پوچھ فوج نماز پڑھ رہی ہے اب وہ تیر مارے ہیں کوئی ادھر کو جا رہا ہے کوئی ادھر کو جا رہا ہے کوئی نمازیوں کو لگ ہی نہیں رہا لوگوں نے ان کو بتایا گورنر کو کہ جی ان, ان سے لڑنا تو موت سے لڑنا ان کو تیر کوئی لگ ہی نہیں رہا یہ تو ولی اللہ ہے ان کے کوئی تیر لگ ہی نہیں رہا پر اسی کو علماء اکبال نے کہا آ گیا این لڑائی میں گر وقت نماز آ گیا این لڑائی کے درمیان میں آ اے این لڑائی گر وقت نماز زمین, زمین بوس ہوئی قوم حجاز کہ سجدے میں پڑ گئی اور ان کو کوئی خوف نہیں ہے صرف اللہ کا خوف اور اس گورنر عبدالعزیز نے کہا میرے سے صلح کر لو میں تیرے سے لڑنا نہیں چاہتا ہوں. تو موت سے لڑنے کے لیے تیار ہے اللہ حکمر یوسف سلیم چشتی نے لکھا کہ ستاسی سال کی عمر میں گولکنڈا کا کلا فتح نہیں ہو رہا تھا ستاسی سال کی عمر میں فوجوں کی کمانڈ کرتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر نے اس غیر تقسیر شدہ کلے کو فتح کر لی مردم عمن تھا اللہ اکبر یہ ہمارے مشق نقش نے ان کی تربیت کی تھی حضرت خواجہ محمد معصوم ہے اور ان کے سے یہ بیعت تھا اور ان کا یہ خلیفہ تھا اللہ اکبر کبھی تو انہوں نے حقیقت سمجھائی ہے پھر آج ہم حقیقت سمجھنا ہی نہیں چاہتے اس لیے لائلہ پہلے لائلہ کی حقیقت سمجھیں کہ جب لائلہ دل میں اتر جاتا ہے نا پھر بندے کو کسی نہ موت سے خوف آتا ہے نہ کسی بیماری سے نہ کسی آدمی سے کسی چیز سے خوف نہیں آتا اس لیے علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا یہ کافری تو نہیں کافری سے کم بھی نہیں یہ کافری تو نہیں اصل میں وہ کہنا تو کافری چاہتے ہیں لیکن شاعرانہ انداز اختیار کیا تاکہ فتوا نہ لگ جائے گا یار لوگوں کو یہ کافر کہتے ہیں یہ کافری تو نہیں کافری سے کم بھی نہیں کہ مرد حق ہو گرفتار حاضروں موجود کہ حکمران ہو کبھی انڈیا سے ڈر جائے کبھی امریکہ سے ڈر جائے میں مردے حق ہو اور وہ ارد گرد سے ڈر جائے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگتے پھرتے میں گیا راستے میں کل دو دن ہو گئے پشاور دورے پہ گیا تو راستے میں موٹر وے پہ ایک پولیس والا بیٹھ گئی موٹر وی تو بیٹھے رہے بیٹھے رہے پھر اس کو وظیفے پڑھنے کا بڑا شوق تھا کبھی کہلیں گے کہ میں اس پیر کے پاس گیا اس پیر کے پاس اور اس پیر کے ساتھ تو اور جالی پیروں کے پاس گیا تو کیا جی مجھے یہ وظیفہ بتایا یہ بتایا اور ایک وظیفہ بتایا یہ یا شیخ عبد جلانی شہ ل عبد القادر جیلانی اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دے تو کہ گے جی یہ وظیفہ ٹھیک ہے میں نے کہا یہ پکا شرک ہے کچا شرک بھی نہیں ہے میں اس سے یہ ایک سوال پوچھا میں نے کہا بتاؤ اللہ کے پاس خزانے ختم ہو گئے جو تم انسانوں سے مانگ رہے ہو اللہ کے پاس خزانے ختم ہو گئے ہیں کہتا نہیں تو پھر میں نے کہا کچھ ہوش کرو اللہ نے شرک والا والے وظیفہ کرنا ہے پھر اس کا کچھ دماغ ٹھیک ہوا کہ فلام بابا نے بتایا تھا میں نے کہا بابا مر گیا اس نے کیا بتایا تمہیں شرک والا وظیفہ کر اسی طرح جی یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا مدم یہ پکا شرک ہے ذرا بھی اس میں شک نہیں ہے شرک ہونے میں مارتے ہیں. خدا کے بندو اللہ کے پاس مدد ختم ہو گئی ہے ایسے لوگوں کو میں پوچھتا ہوں نبی کیسے مدد مانگتا تھا اللہ. علی کیسے مدد مانگتے تھے اللہ حکم وہ اللہ سے مدد مانگ اور ہم ان سے مانگ رہے ہیں اور قیامت والے دن یہ کہیں گے بیزار ہو جائیں گے ہم نے نہیں کہا تھا کہ تو ہم سے مانگ ہم کہیں اتنی دور بیٹھے کیسے دے سکتے تھے تمہیں کچھ اب یہ شرک ہے اوپن لوگ نارے مارتے ہیں پکا شرک ہے یار یہ تو اس لیے یہ چیزوں کی اصلاح ضروری ہے اس لیے جب میں بیٹھتا ہوں تو میرے دل میں یہ حسرت ہوتی کہ یا اللہ جو میرے فائدے کی چیزیں ہیں اور لوگوں کے فائدے کی چیزیں ہیں وہ میرے منہ سے نکلوا دیں میں کہتا نہیں کہلواتا ہے کوئی سخن میرے بس میں کہاں اللہ اللہ یہ ضروری ہوتے ہیں عقیدہ عقیدہ بندے کا ٹھیک ہوگا تو بات بنے گی تو انہوں نے کہا کہ کلما جو ہے نا کلمہ جب دل میں اترتا ہے نا تو یہ شرک ویرک سب چیزیں ختم موت کا ڈر ختم اور وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان پڑھتا ہوں تو میں کانپنے لگ جاتا ہوں اس لیے کہ میں لائلہ پڑھنے کی ذمہ داریاں اور مشکلات جانتا ہوں کہ لائلہ پڑھنے کے بعد کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی بندے پر اب آپ ایک جگہ شادی میں گئے ہیں وہاں بیڈ باجے بج رہے ہیں اللہ کے حکموں ٹوٹ رہے ہیں یا تو آپ ان کو روکیں نہیں تو اس شادی سے اٹھ کے آ جائیں آپ لیکن آپ رشتہ داروں کو ناراض نہیں کریں گے اور اللہ کو ناراض کر لیں گے تو پھر آپ نے کس کو خدا سمجھا اللہ کے حکم کو توڑ دیا جب پتہ ہے کہ میں نہیں روک سکتا فلاں جگہ جا کے تو کیوں جاتے ہیں وہاں میں حیران ہوں کی آد پڑھ گئے اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنی نبی آخر زمان کو فرما رہے کہ جہاں اللہ اللہ کی باتوں کا مذاق اڑایا جائے آپ ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں ورنہ آپ بھی انہیں جیسے ہو جائیں گے میں آیت دکھا سکتا ہوں قرآن میں تو سوچیں جب اللہ اپنے نبی کو یہ بات کہہ رہے کہ جہاں اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اللہ کے حکم توڑے جا رہے ہوں اگر آپ وہاں بیٹھیں گے آپ بھی انہی جیسے ہو جائیں گے تو ہم کس بات کی ہیں تو ہم رشتہ داروں کو دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں. تو ایمان کا تو بیڑا گڑک ہو گیا نا کیا بچا پیچھے آپ کے تو اس لیے بھائی پہلے ایمان یقین بنانا پڑتا ہے ایمان یقین بنے گا پھر امال کی حقیقت نصیب ہوگی یاد رکھنا ایک بندہ نماز پڑھے اور کلمہ نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی اس کی بھئی ابتدا تو کلمہ ہے بعد میں نماز ہے ہمارے حضر کے پاس قید اعظم یونیورسٹی کی عورت ایسی ننگ دڑنگ آئی تو اس نے کہا جی میں حضرت سے ملنا انہوں نے کہا رہنے دو حضرت ایسے نہیں ملتے انہوں نے کہا بھیج دو کوئی بات نہیں میں اپنے اوپر پردہ کر لوں اچھی بات یعنی کیسی بصیرت ہے کہ یہ نہیں پردہ کرتی میں پردہ کر لوں گا حضرت ایسے پردہ کر کے کہا کیا بات ہے کرو کیا کرنی ہے نہیں پردہ کرتی تو میں پردہ کرتا ہوں تو یہ حیابی شرم بھی آئے گی تو اس نے کہا جی یہ نماز نماز کرتے میں اللہ کو ہی نہیں مانتی حیرانی ہوئی میرے گھر والے بھی تھے تو کہ لوں ہم سمجھ رہے تھے پردہ پردہ پردہ ادھر وہ نہ پردے کو مانتی ہے نہ نماز کو مانتی ہے ان کو تو اس نے کیا ماننا وہ اللہ کو ہی نہیں مانتی کافر ہے کو گویا تجدید کی اب ایمان آیا اب وہ نماز یا کلبے پہ آئے گی جس کی جس کی ٹانگیں ہی کٹی ہوئی ہے وہ کیسے کھڑا ہوگا تو ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے تو میرے دوستو پہلے ہی یہ جو ہمارے سینے برف بنے ہوئے ٹھنڈے ہیں نا پہلے ایمان یقین آئے گا پھر اس کے بعد نماز کی حضوری آئے گی پھر دوسری چیزیں آئیں گی اس لیے ایمان کا خلاصہ یہی ہے کہ غیر اللہ سے نہ ڈرے بس اللہ ہی اللہ ہے اللہ ہی سب کا اس لیے تبلیغ والے بھی یہی بار بار لوگوں کو سمجھاتے ہیں بھائی سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ سے غیر اللہ کے بغیر کسی سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین بار بار اس لفظ کو اور کو نہ پکارو تو یہ ایمان یقین بنانا پڑتا اور ایمان یقین کیسے بنے گا جب بار بار تذکرہ کریں گے ایمان کا بار بار ذکر ہوگا تکرار ہوگا مذاکرہ ہوگا روز ایمان ایمان ایمان پھر بندے کو یہ ایمان یقین کا آتا ہے اسی لیے صحابہ نے یہ کسی صحابی کا صحابہ کا کولت علام المان سمت علام ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا اب جب ہم کسی کو بیت کرتے ہیں تو ہم اس کو کیا کرتے وہی تجدید ایمان کرواتے کلمہ پڑھاتے ہیں پھر دوسرے ایمانیات پڑھاتے کہ اس کا ایمان یقین بن جائے اب بعض اوقات حالانکہ نکاح میں کلمہ پڑھانا ضروری نہیں ہوتا نکاح میں ہے کہ حق مہر کتنا ہے گواہ ایجاب و قبول اور نکاح کا اعلان یہ چار تقریباً اس کے ارکان ہیں. یہ ضروری چیزیں ہیں لیکن کلمہ بھی بعض جگہ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ کیا پتہ اس نے فوج فلمیں دیکھی ہیں گانے کیے ہیں لنگ, ننگ دھڑنگ دیکھا ہے اور اس کا ایمان ہی سینے سے رخصت ہو گیا ہو چلو اس کو کلمہ پڑھا کے دوبارہ مسلمان کر لیں تاکہ یہ میاں بیوی مسلمانی کی حالت میں ان کی شادی ہو کیونکہ آج کل اتنا کام شادیوں میں خراب ہو گیا ہے کہ بالکل بعض اوقات کفری لفظ بولتے اس لیے بعض اوقات کلمہ پڑھا دیتے ایک نوجوان تھا اس کی شادی ہونی تھی میرے پاس آیا کہ ان کے جی وہ کہتے مولوی بڑا سخت ہے جہاں ہم شادی کرنے جا رہے وہ کلمہ سنتا ہے تو ہم مجھے کلوے تو پڑھا رہے تو میں نے کہا شادی کا بڑا شوق ہے اب تک کلمے نہیں آتی اس کو پہلا کلمہ بھی صحیح نہیں آتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب شادی کروانے جا رہے ہیں میں کہا سال تک تمہیں کلمے کی کوئی فکر نہیں تھی اب جو سر پہ مصیبت پڑی ہے کہ وہ مولوی بڑا سخت تھا وہ کہتا کلمہ سنا تو کئی ہوتے ہیں نا ڈاڈے وہ تو کہتا جی دلہا صاحب ذرا کلمہ تو سنا نا اب دلہ صاحب کام ہو رہا ہے لینا چاہیے ایسے لوگوں کا امتحان تھا کہ تھی شادی تو کروانے آیا بیٹھا ہوں پہلے مسلمان تو صحیح ہو جا اسی لیے نا انہوں نے کہا نا نے کہ دیا لا لا تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں کل میں تو دل میں اتارنا پڑتا ہے اور یہاں تو زبان سے نہیں نکل رہا دل سے کب نکلے گا تو یہ ایمان یقین کی تجدید کرتے ہی رہنا چاہیے اور اس لیے یہ عجز کا کسرت سے کہتا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو موت کے وہ کلمہ نصیب ہو جائے وہ یہ کسرت سے دیکھے کیا وہ سوتے جاگتے کلمہ پڑھ کے سوتا ہے؟ گدے پہ رضائی لے کے سونے لگے ہیں آرام سکون سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب گرم رضائی میں گدے کے اوپر سوتے ہوئے آپ کلمہ نہیں پڑھتے اور اٹھتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھتے اتنی سہولت میں آپ کلمہ نہیں پڑھتے جب فرشتے آپ کی جان قبض کر رہے ہوں گے سے دنیا کی چیزیں بیوی بچے یاد آ رہے ہوں گے اس کھینچا تانی میں کلمہ یاد آ جائے گا پہلا پڑھنا چاہیے شہادت پڑھنا. پڑھنا چاہیے وہ آسان ہے شہادت کا کلمہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے لا لہ الا, الا اللہ محمد رسول اللہ آسان ہوتا ہے تو اس لیے بھائی کلمے کے اوپر محنت کریں یہ دل میں اتر جائے بے اختیار منہ سے نکلے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پھر یہ نکلے گا موت کے وقت منہ سے اور میں کئی دفعہ یہ بھی واقعہ سنا ہے کہ سروے کیا گیا ڈاکٹر نور آما نور کہتے ہیں کہ میں میڈیکل ہسپتال میں تھا دس سال میں وہاں رہا اور دس سال میں سو بندے میرے سامنے فوت ہوئے تو جب بندہ فوت ہوتا میں اس کو کلمہ تلقین کرتا اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے اونچی آواز سے ذرا کلمہ پڑے یہ نہ کہہ کہ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ وہ کہ میں نہیں پڑھتافر میں مرنے کا خطرہ ہے. ایسے ایک نائی تھے مجھے کسی نے واقعہ سنایا وہ گانے سنتا تھا ایسے دڑیاں مڑتا تھا برا حال اس کی زندگی تو آخری وقت کے جاہل لوگ تھے ان کا ان کلمہ پڑھ لے ہن جا رہے ہیں دنیا تو کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ اس نے کلمے کو گالی کہ کلمے کی ایسی تیسی والو تھا وہ کافر ہو کے مر گیا نکلے کفر کفر نہ باشد تو اتنا نہ پریشر ڈالیں اگر اللہ اس کو توفیق نہ دے تو تمہارے پریشر سے وہ پڑھ لے گا کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا اللہ ہی توفیق نہ دے تو اس لیے نارمل رہنا چاہیے اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ جو آخری وقت بندہ بیمار ہو جاتا ہے بعض اوقات بڑی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں جی ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ڈاکٹر صاحب یہ مریض بڑی تکلیف میں ہے ان کو بیہوشی کا ٹیکا لگا دیں تاکہ یہ پکا کلمہ نہ پڑے مرتے ہوئے بے ہوشی میں ہی مر جائے لاہے حضرت رمضان میں ایک بیان کیا تھا اور بڑا سختی سے منع کیا کہ کبھی بھی بے ہوشی کا ٹیکا نہ لگائے اور فرمایا کہ جب ڈاکٹر کہہ دیں کہ یہ مریض لا علاج ہے اس کو بتاؤ کہ تیرے دو مہینے انہوں نے بتائے کینسر کا مرض ہے تو مر جائے گا دو مہینے میں تاکہ وہ معافی تلافی کر لے کوئی توبہ استغفار کر لے کوئی اللہ توبہ کر لے کوئی کے معافی مانگ لے nah, nah, nah, nah, nah, nah. مریض کو نہ ہے اس کا دل دل چھوٹا ہوگا یہ دل بڑا کر رہے ہیں دو میں بتائے کہتے ہیں اس نے مرنا ہی مرنا ہے نہیں بچ سکتا اس میں اب اتنی سکت نہیں رہی اور یہ اس کو دھوکے میں رکھے ہمارے آدت میں واقعہ سنایا کہ جنگ میں میرے ایک دوست سے وہ بیمار ہوئے کینسر ہو گیا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اب یہ دو مہینے کا ہی بس مہمان ہے میں ان کے گھر عیادت کے گیا جاتی اس کے بیٹوں کا حضرت مہربانی پھر ہمارے والد کو یہ نہ بتانا کہ ڈاکٹروں نے کہا تو دو مہینے میں مر جائے گا تو ایسے ہی دل چھوٹا ہوگا ان کا یہ ہوگا وہ ہوگا حضرت نے کہا آپ چپ کریں نا جو اللہ میرے دل میں ڈالے گا میں وہ کروں گا حضرت نے بات چیت کرتے ہوئے اس کو کہا دیکھو ہر ایک نے مرنا ہے کوئی ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے کسی کو ایکسیڈنٹ کے پتہ وقت پتا چلتا ہے میں مر رہا ہوں تو آپ کو تو شکر ہے دو مہینے پہلے پتا چل گیا تو حضرت نے فضائل سنائے کہ تو تو خوش نصیب ہے لوگوں کو تو آخری منٹ پہ پتا چلتا ہے میں مرنے لگا ہوں اس وقت کیا ہو سکتا ہے آئی جائیں تو نو کڑی دے کان تو آخری ٹائم تو کچھ نہیں ہو سکتا تو میں کہا کہ دو مہینے رہتے ہیں اب تیاری کر لو موت کی تو کہا حضرت بہت اچھا میں فلاں فلاں میرے رشتہ دار ناراض ہے میں ان کو بلاتا ہوں ان سے معافی مانگتا ہوں فلاں سے لینا ہے کچھ فلاں کا قرضہ دینا ہے یہ کرنا وہ کرنا انہوں نے ایک مہینے میں سب کو خوش کر لیا بالکل سب کے حقوق لینا دینا معاف کروا لیا بالکل صاف ہو گئے اور ایک مہینہ روئے دھوئے خوب دعائیں کی اللہ بڑی اچھی موت مرے انہوں نے کہا حضرت آپ نے میرے پر اتنا احسان عظیم کیا ہے کہ میں آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا کہ آپ نے تو میری آخرت کی تیاری کروا دی اور یہ جہل جو کہہ رہے تھے کہ نہ بتانا نہ بتانا تو میں اسی طرح مر جاتا کوئی میرے سے ناراض ہوتا اب میں مرنے کے بعد تو اس سے معافی نہیں مانگ سکتا نا یہ حال ہے لوگوں کا کہ جو کرنے والا کام ہو وہ کرنے نہیں دیتے بھائی اگر ایسا کوئی ڈاکٹر کہہ دے اس کو بتاؤ اس کو فکر مند کرو کہ بھئی تو جانے والا ہے کچھ رو دھو لے اللہ کے آگے معافی مانگ لے رونے والے پہ اللہ کو ترس آ جاتا ہے اس لیے بھائی ہم سب کو بھی منہ تو قبل تو منہ مرنے سے پہلے مر کے دیکھنا چاہیے یہ ہمارا مراقبہ بھی مرنے کی مشق ہے یہ آنکھیں ایک اللہ ہمیں آنکھیں بند کرے ایک ہم اپنی مرضی سے آنکھیں بند کر تو جو اپنی مرضی سے آنکھیں بند کرنے کی مشق کرے گا انشاءاللہ جب اللہ بھی آنکھیں بند کرے گا تو اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی کیونکہ <تصفح> اس کو پہلے ہی آنکھیں بند کرنے کی مشق ہے جس کو آنکھیں بند کرنے کی مشق ہی نہیں ہے تو وہ کیسے مرے گا تو اس لیے یہ ضروری باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے گوشت گزار کرنی تھی اب ہم درسے قرآن کی طرف آتے ہیں اللہ تعالی فرمت وضا و اللہ کبیر دن کی روشنی کی قسم دن کی روشنی چاشت کا وقت سور بلند ہونے اور اس کی اللہ کی بادشاہی ظہور کا وقت اس کو وضاح کہتے ہیں ولزا سجا اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے اللہ نے رات کی قسم کھائی ما ودا کا رب کا وا کالا آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ بےزار ہوا کچھ عرصہ وہی بند ہو گئی تھی اور ایک عورت نے حضور کو تانے دینے شروع کر دیے اور بھی لوگوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے سورت نادل فرمائی کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے بےزار ہوا ہے ولال تو خیر اللہ کا من اللہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے اچھی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مشیق بھی بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کسی بندے میں طلب پیدا کرنے کے لیے اس سے تھوڑی سی نظر ہٹا لیتے ہیں پھر وہ تڑپتا ہے بے چین ہوتا ہے کہ حضرت نے آج میری طرف مسکرا کے دیکھا ہی نہیں <laughs> میری طرف توجہ سے دیکھا ہی نہیں تو پھر بندے کو ذرا فکر لگتی تو اسی طرح کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بھی اپنے انبیاء کو بھی تھوڑا سا وقفہ ڈال دیتا ہے وحی کے لانے میں تاکہ وہ ذرا بے چین ہوں کہ کیا بات ہے جب کیوں نہیں آ رہے دیکھ رہے تھے ایسے آسمان کے تو اللہ کے کاموں میں بہت حکمتیں ہی ہوتی ہیں تو فرمایا کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے بیزار ہوا ہے ولل آخر اللہ کا جو آخرت ہے یہ پہلی یعنی دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے دنیا میں رہنا ہے لیکن آخرت کو ترجیح دینا ہے ایسا ہی ہے جیسے آپ ایگزامیشن ہال میں بیٹھے ایگزام ہال میں بیٹھے ہیں لیکن آپ نے ترجیح تو گھر کو دینی ہے یا ایگزامیشن ہال کو دینی ہے کہ جی میں میں نے تو ساری زندگی بیٹھنا بھائی اخر اصل تو تیرا گھر اپنا گھر ہے وہیں رات گزاریں گے بیوی بچے سب اسی طرح یہ دنیا بھی ایگزامیشن ہال کی طرح ہے لیکن اصل گھر کیا ہے آخرت ہے جنت ہے اب کہ نہیں اسی گھر میں میں رہنا میں نہیں جنت میں جانا چاہتا میں نہیں مرنا چاہتا زبردستی لے کے جائیں گے آپ کو پھر تو جنت نہیں تو کسی اور ہی طرف جانا چاہتا ہے تو اس لیے کہ دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے دنیا میں رہنا چاہیے اس کی محبت نہیں ہونی چاہیے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طبیب اعظم ہیں سب سے بڑے امت کے طبیب ہے فرما حکم النیا راس و کل کا مقال صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کی محبت تو ہر ہر برائی کی جڑ ہے ہم دنیا چھڑاتے نہیں ہم کہتے ہیں اس کو اس کے مقام پہ رکھے ہو آخرت اچھی ہے باقی رہنے والی اس کو اوپر رکھو اس کی فکر زیادہ ہو دنیا کی فکر کم ہو جہاں جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے محنت کوشش کریں جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی اس کے لیے محنت کوشش کریں آخرت میں خربوں سال ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور یہاں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں میں وہاں پشاور گیا میں نے دو باتیں وہاں کہی خاص مجلس تھی دوست بیٹھے تھے میں نے کہا دیکھو بھئی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صبح تک زندہ رہنے کا مجھے یقین ہے کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کیا فتح رات کو فوت ہو جائے؟ میں نے کہا ہاتھ کھڑا کرو جس جس کو صبح تک زندہ رہنے کا یقینا میں نے کہا پھر وہ ہاتھ بندہ کھڑا کرے کہ جو جس کی مرنے کے لیے تیاری ہے تنگ ہے کیا مسئلہ تجھے تو کیوں مرنا چاہتا ہے پھر دیکھے بعد میں اس نے بتایا کہ یار میں بغیر سوچے سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا تھا آپ نے کہا کھڑے کرو تو میں نے کہا پتہ نہیں کیوں کروا رہے میں ایسے ہی کر دیا میں نے اس سے پوچھا یار مرنے کے لیے جو تیار ہے وہ بیوی سے تنگ ہے بچوں سے تنگ ہے کیا مسئلہ ہے آپ کو آپ کی تہجت ہے نمازیں پوری ہیں توبہ میں سرفار کر لیا آپ کو کوئی جیب میں جنت کا ٹکٹ ہے تو مرنے کے لیے تیار ہے ہر کوئی ڈرتا ہے بھی تیاری نہیں ہے بڑا مرنے کے لیے تیار ہے اور داڑھی تیری اتنی اتنی تینتیس نمبر والی ہے تو مرنے کے میں نے کہا تیرے منہ پہ پوری داڑھی نہیں ہے نبیوں والی ہے. تو, تو کیسے مرنے کے لیے تیار ہے؟ پھر اس کو ہوش ہے ایسی آنکھیں دیکھے کھول کھول کے میری طرف تو پھر بعد میں کافی میرے پاس بیٹھا رہا دو تین مجلس ہوں. تو جب صبح لگے تو میں نے کہا یار کھڑا کر دیا کہ میں مرنے کے لیے تیار کہا, بغیر سوچے سمجھے میں نے ایسے ہی کر دیا آپ نے کہا ہاتھ کھڑے کر میں نے سوچا ہاتھ کھڑا کر دیا تو کون بلا ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے کہ میں مرنے کے لیے لالے پڑے ہوئے ایمان خطرے میں ہے نمازوں میں حضوری نہیں ہے ہم نے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے ہے والدین کسی سے خوش نہیں ہیں کسی سے رشتہ دار خوش نہیں ہیں کہاں ہم کے لیے تیار ہیں بہرحال تیاری تو کرنی چاہیے یہ فکری فکری دلاتے ہیں نا یہاں آپ لوگوں کو کہ واقعی ہم میں سے کوئی بندہ بھی مرنے کے لیے تیار نہیں تو کیا جب فرشتہ آئے گا تو وہ ہمیں کہے گا چانس دے گا اچھا ابھی چھ مہینے ذرا تیاری کر لو چھ مہینے بعد میں آؤں گا کوئی وقفہ دے گا یا کہے کہ یہ بھئی ابھی جوان ہے تو چلیں اس کو بوڑھا ہو لے تو پھر اس کو ماریں گے یہاں تو مرے ہوئے بچے پیدا ہو رہے ہیں پیدا ہونے کے پانچ منٹ بعد مر جاتے ہیں لڑک پن بچپن بچپن لڑک پن جوانی میں فوت ہے جب کتنے آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا جوانی میں فوت ہوتے ہیں؟ میں اخبار پڑھوں تو مجھے موت کی خبریں پڑھنے کا بڑا شوق ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ میرے دل میں ایک ہی بات آتی ہے میں کہ یہ بندہ جو مرا ہے کیا یہ مرنے کے لیے تیار تھا تو دل میں آواز آتی ہے مرنے کے لیے تو تیار نہیں تھا تو یہ پھر بیچارہ مر گیا تو آگے اس کا کیا بنے گا اور آج تو حال یہ ہے بیوی بچے رشتے دار بندہ مر جاتا روتے ہیں ہائے ابا تو مر گیا ہمارا تیرے بعد کیا بنے گا کون ہمیں کھلائے گا پلائے گا نوکری چھوٹ گئی میں نے کہا وہ مر گیا اب بھی اس کی جان نہ چھوڑو یہ نہیں سوچتے کہ اس کا آگے قبر میں کیا بنے گا یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بعد میں کیا بنے گا اللہ کے بندو جس اللہ نے تمہیں زندہ رکھا ہے وہ تمہیں رزق بھی دے گا اس کا سوچو قبر میں کیا بنے گا اس کا نہیں سوچ رہا کہ اس کا بےچارے کا آگے کبر میں کیا بنے گا وہ پچاس سال میں تمہیں خلا خلا کے مر گیا. بھی تم اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے نوجوان کچھ شادی شدہ بندے سا, آٹھ بندے ٹھنڈیانی مری میں گئے چھ سات سال پرانی بات ہے تو گاڑی تھی اور نوجوان جلا رہے تھے نوجوانی دیوانی مستانی تیز گاڑی چلا رہے جو موڑ موڑا دھڑم نیچے کھائی میں او ہزار میل سے نیچے میں رکھے گری ہے موقع پہ سات بندے فوتوں سات جنازے اٹھے اس میں ایک پٹرول پمپ کا مالک تھا یہ تھا وہ تھا کچھ عرصہ بعد ان کے جھگڑے ہو رہے وہ بےچارا مر گیا کمرے میں پہنچ گیا اب پیچھے رشتہ دار لڑ رہے ہیں یہ میرا وہ میرا ہے وہ میرا ہے, وہ میرا ہے میں نے کہا اس نے اتنا کچھ بنا دیا کاش وہ اپنی قبر بھی بنا لیتا تو بھائی یہ سب ادھر ہی رہ جانا ہے کوئی ساتھ نہیں جانا میرا تو دل جاتا رول جو ہے قبر آخرت کی بات کروں ایک میں نے کتاب میں مضمون پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ کالجوں یونیورسٹیوں کے لڑکے اس وقت مرتد ہو رہے ہیں کہا زبان سے تو وہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں مانتے لیکن قرآن حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں اور جو مذاق کے دائرے میں داخل ہو جاتا کیوں قرآن میں اب اللہ و آیات ہی و رسول ہی کون تم تستا سے ہوں کیا تم اللہ رسول اور اس کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو ایک بندہ داڑھی نہیں رکھتا نا وہ گنا گار ہوگا اگر وہ داڑھی کا مذاق اڑائے گا نا کہ یہ بکری والی داڑھی ہے یہ ہے وہ من تو وہ نوزال میں ایسا ہی ہے جیسے سنت رسول کا نبی کی داڑی کا مزاق اڑا رہا ہے جو نبی کی داڑھی کا مذاق اڑائے گا وہ زندہ رہ جائے گا, وہ مسلمان رہ جائے گا تو بات تو بہت دور تک جاتی ہے تو اس وقت کالجوں یونیورسٹیوں میں یہی حال ہے کوئی حال نہیں ہے یعنی قرآن حدیث کی باتوں کا مذاق اڑائے گا کبھی بڑے بڑے مفکر یہ جو تمہارے ٹی وی وی سی آر کے اوپر بیٹھے ہیں ماڈرن مولوی بنے بیٹھے ہیں یہ اکلی دوڑے, دوڑے اکلی گھوڑے دوڑاتے اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ایک علامہ غامدی بیٹھا ہے ادھر وہ اس کو اے سی ڈی سی اور بڑے بڑے مفکر لوگ اس سے متاثر ہیں میں وہاں ماہد میں گیا تو وہاں مجھے کہا کسی نے غامدی کو سنا میں سن یہ سارے لوگوں کے ہم سے واسطے پڑتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے متعلق بتائیں جی فلانا بتائیں فلانا بتائیں تو ہم تو پھر کہیں گے معیار کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ہوں آپ ہوں جو بھی نبی صلی اللہ وسلم کی سنت سے آگے پیچھے گڑبڑ کرے گا وہ اس میں گڑبڑ ہے تو میں اس نے مجھے اس کے بیان سنایا سنا اور ایک بیان بڑا عجیب میں نے سنا کہ وہ ایسے ننگے چہرے عورتیں سامنے بیٹھی ہیں مجمع اور وہ ان سے باتیں کر رہے کے سوالوں کے جواب دے رہے میں نے کہا واہ واہ کیا خوبصورت اسلام ہے کہ جی میرا دل صاف ہے میں نے کہا بالکل ہی صاف ہے دل صاف ہے پھر کہا جی نبی کی بیویوں کے لیے پردے کی